رحمان الرحمن الرحیم نے کرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو یا ڈبلو الذین آمنو آمنو باللہ اے این ایس یو این آمنو اے ایچ ون لوی ہوں دلاما ون ماہوں ماتا ملون حضرات <خَبیر> میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ آج میں اپنی اپنے اور کی اور اپنے نوجوان ساتھیوں کی محنتوں کا سمرہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس مقام پہ آشکار دیکھ رہا ہوں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی جد جہد کو رب کائنات اس طرح قبولیت کے سر فراز کرتا کامیابیوں سے ہم کنار کرتا ہے کہ انہیں اپنی زندگی میں ہی اپنی محنتوں کے نتائج دیکھنے کی سعادت میسر آ جاتی ہے آج پاکستان کے چپے چپا سے آپ حضرات پاکستان کے گوشہ گوشہ سے جو تشریف لائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی زندہ اور واضح علامت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب اس ملک میں کتاب و سنت کی آواز کو دنیا کی کوئی طاقت دبانے کی ہمت نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ شاء مجھے مجموعوں کو خطاب کرنے کے مواقع میسر آئے ہیں اتنے بڑے مجموعے کہ شاید یہ مجمع اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان اجتماعات کے اشرے اشین کی حیثیت بھی نہیں رہ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے اجتماعات کے مقابلے میں نسبتا ایک مختصر اجتماع کو دیکھ کر میں اپنی ساری کلفتوں اور سہولتوں کو اور اپنی ساری مشقتوں اور مصیبتوں کو اس طرح محسوس کر رہا ہوں کہ یا وہ کار آمد ہو گئی ہے یہاں ان کا کوئی وجود ان تک نظر نہیں آتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ مجمع اور یہ اجتماع عام لوگوں کا اجتماع نہیں ہے میرے لیے یہ بات کوئی مشکل نہ تھی کہ آج ہی میں اخبارات میں یہاں اجلاس عام کا اعلان کروا دیتا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کل دھرنے کو جگہ نہ ملتی لیکن میں نے آج کے رات کے جلسے کی تبدیلی کا اعلان تو اخبار میں دیا لیکن آپ کو اس اجتماع کا کوئی اشتہار اخبارات میں نہیں دیا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ میں اس اجتماع میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری دعوت اور ہماری اخلاق سے بڑی ہوئی کوششیں کہ جن کو اللہ جانتا ہے اور شاید کوئی دوسرا ان سے واقع نہیں ہے میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دیکھوں انہوں کون سی سورت بلی کی ہے اور ان کے کون سے نتائج برامد ہوئے ہیں رات کو مجھے انتہائی था بخار تھا گلا بھی خراب تھا میں بہت جلد اشار کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر چلا گیا تھا لیکن رات کے دس بجے کے قریب جب حدیف یوتھ فورس لاہور کے ایک نوجوان میرے گھر پہ اس لیے پہنچے کہ گھر سے بڑی گاڑی لے کر کچھ لوگوں کو سونے کے لیے یہاں سے میرے دفتر منتقل کر سکیں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی بیماری کو گون گیا کہ جب اس نے مجھے یہ بتلایا کہ پشاور سے دوست آئے ہیں مردان سے دوست آئے ہیں ڈیرا غازی خان سے دوست آئے ہیں مظفر گڑھ سے دوست آئے ہیں لیا سے دوست آئے ہیں سندھ کے عراقوں سے دوست آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج یہ بیماری ان دوستوں کی آمد پر کسی ڈاکٹر کی علاج کی محتاج نہیں رہی اللہ کے فضل و کرم سے ان دوستوں کی آمد ہی میری بیماری کے لیے نسخہ شفا کی حیثیت رکھتی ہے چلاچے میں رات گئے تک بارہ ایک بجے تک یہاں دوستوں کے ساتھ رہا اور خود انہیں مختلف مقامات سے منتقل کرواتا رہا تاکہ وہ آرام کی نیند سو سکے میں اس بات کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دوستوں کے دل میں یہ خیال ہوگا اور کچھ ایک دوستوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ نظر آ رہے ہیں لاہور کے لوگ نظر نہیں آئے لاہور کے بہت سے ایل اڈیس یوت فورس کے نوجوان یہاں موجود ہیں اور شاید ان کی تعداد کسی جگہ کے بھی دوستوں سے کم نہ ہو لیکن میں نے اپنی اجتماع کی دعوت کو محدود رکھا تھا صرف کارکنوں تک اور ورکرو تک جلسہ عام جو ہوگا وہ رات کو ہوگا تو میرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ باہر کے دوست آئے اور ان کے لیے اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ ان کو بیٹھنے میں اور ان کو مسائل کے سلجھانے اور سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے اس لیے میں نے اپنے خطبہ جمعہ میں بھی اس کیمپ کا اعلان نہیں کیا تھا بہرحال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں میں آج اپنے دل میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے ہم ناطوانوں کی اس معمولی فیچو جو کو ایسی جدوجہد جسے میں اس درجے کی جدوجہد نہیں سمجھتا جو بڑی قابل حکل ہو اور بڑی نمایاں ہو معمولی سی جد جہد میں نے اور میرے نفقا نے جمعیت کے علماء نے اور میرے نوجوان بچوں نے جو کی ہے الحمدللہ اتنی جلدی میں نے ان کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ میں جہاں آج اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے دل میں انتہائی خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں وہاں اپنے اندر ایک نیا اعظم ایک نیا ولبلا اور ایک نیا جوش بھی پا رہا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق ادا کروا کہ پاکستان کا کوئی گوشہ زمین ایسا نہ بچے جہاں تیرے کتاب کی بالا دستی کی اور تیرے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ ان کی سنت کی بالا تری کے نہ کر سکوں اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو محمت بخش کہ ہم ملک کے اندر جس میں شرک کی بہت بہت زیادہ بہتاط ہے جس میں شرک کی سرکاری جس میں شرک کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے جس میں دار کو رسول کو رواج کو سوین ہی نہیں بلکہ اصلی دین بنا لیا گیا ہے و سنت اس لیے مصلو ہے کہ ان سے ان کی تعلیمات سے لوگوں کے رسم و رواج سے چوٹ پڑتی ہے جس ملک کے اندر حکمران اپنا سب سے بڑا دشمن اگر سمجھتے ہیں تو رب کے قرآن کو سمجھتے ہیں محمد کے فرمان کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ حکمران یہ جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی تعینات میں اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کے وجود کا کوئی جواز نہیں نکل سکتا اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر حق کہنے والے تھوڑے ہیں حق کا علم بلند کرنے والے کم ہیں اور جس ملک کے اندر حق پر ڈک جانے والے اپنی جان کو لڑا دینے والے اپنے بال بچوں کو قربان کر دینے والے مسلحتوں کی پرواہ نہ کرنے والے تاج تاجانی سے ٹکرا جانے والے حکمرانوں کی نرمت ان کے تکبر اور ان کو ان کے غرور کو خاطر میں ملانے والے انیوں پر گنے جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر جس ملک کے اندر تعلیم کی روشنی کی وجہ سے اس مسل کے حق کی طرف اور اس کی پیاس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ملک کے اندر جس ملک کے اندر انتظامات کی وجہ سے کہ لوگ جاتے ہیں حق کے چشمہ ضلع سے سیراب ہونے کے آبل حیات کے پینے کے اس ملک میں ان کو کوئی پتھر کا غلام ساکی نظر نہیں آتا اس ملک میں جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہے اور مدعے کا نسخہ سفا کوئی کوئی پیش کرتا ہے اس ملک کے اندر خواہش یہ ہے کہ ہم سارے ملک کے واسطیوں کے لیے اگر نسخہ سفا نہیں بن سکتے اگر ان کے درد کا مداح نہیں ہو سکتے زہر کا پریاس نہیں کر سکتے تو کم از کل ان کے لیے نفرت تجویز کرنے والے تو بن جائیں ان کو یہ تو بتلا دیں کہ تمہاری بیماری کی برا بکتی کہاں ہے تمہارے ان کو شپا مل سکتی کہاں کہ وہی گیری بیماری اور وہی رامہ کمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی آب و نشاط انگیز کہ لوگوں کو یہ بتلا سکے ہو ہم سے ٹکرا نے والوں ہم کو اپنے پیروں میں مسلنے کی خواہش رکھنے والوں ہم کو دبانے والوں مٹانے کے لیے سانسے کرنے والوں اور ہاتھ دو وہ ہاتھ دو جو اپنے چہروں پر لیبل پہ ریٹ کر رہا ہوں لیکن پنو کوئی بیماروں کے بامنوں میں لیے ہم سن لو ایک بات یاد رکھو ستان کی بیمار کام کا علاج نہ پاک پٹن کے اندر ہے نہ کلت میں ہے نہ ملتان میں ہے نہ لاہور میں ہے اور سن لو نہ کودے میں ہے نہ بسے میں ہے نہ بغداد میں ہے نہ درست میں ہے بیماری کا علاج اگر ہے پر مدینہ میں ہے یا مکے میں ہے آج ہم سے ناراض کیوں ہو ہم سے سب کیوں ہو ہم نے کیا جن کیا ہے کیا قصور کیا ہے وہ ملہ زمین پریس ملوں جن کے کچھ ہرکار یہاں بھی موجود ہیں اگر میں چاہتا ہوں ان کا داخلہ بند کروا سکتا تھا لیکن میں نے کہا کہ روز جینے روز مرے اور کو پتا چلے کہ کتنے نوجوان ہیں جو آج کتاب و سنت کے نام پر اپنی جلانوں کو قربان کرنے کے لیے تجارے میں چاہتا تھا اپنی آنکھ کو دیکھے آپ سب میں ایک دفعہ کابے کے اندر کیا اور اللہ تیرا شکر ہے کہ پاکستان کے ہر ملا ملا سے اللہ نے مجھے زیادہ مرتبہ اپنے گھر بلایا ہے شاید پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کو اللہ نے اتنی بار صابت بخشی میں اپنے گھر میں حاضری کی جتنی بار مجھے بخشی ہے کوئی برف نہیں گزرا اور میرا رب مجھ سے اتنا مہربان ہے خدا کی قسم ہے کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میرے ماننے میں دیر ہو گئی ہے رب کے اطاؤ میں کوئی دیر نہیں ہوئی ہے جب دل پریشان ہوا آسمان والے کی طرف دیکھا کیونکہ دوسرے کی طرف جب بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی آسمان والے نے اپنے گھر بلا کے سکون بخشا ہے ایک دفعہ میں کے اندر بیٹھا ہوا تھا میرے جی میں ایک بات آئی میں نے کہا اللہ یہ حاصل اتنے بدبخ تھے کہ وہ بات کہتے ہیں کہ زمین اس میں شک ہو جائے آسمان کا سینہ پھٹ پڑے اور کوئی جانتا ہے اور پری طرف سے ان کا کوئی دیکھ نہیں آتی آج زندگی میں شاید پہلی مرتبہ میں اس بات کا ذکر کرنے والا ہوں آج تک میں نے کبھی اس بات کو کبھی کسی کو انفرادی طور پر نہیں بتایا خدا کی قسم ہے پھر میں کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا کعبے کی چوکھٹ آنکھوں کے سامنے تھی اور دن بھر آیا دل ہی تو ہے نہ نسم خرچ درد سے بھر میں آئے کیوں آئی جاتا ہے کبھی کبھی غم و کو یہ بھی خون کا اور دوست کا جو تفصیل ہوا کبھی کبھی متاثر ہو جاتا ہے اور ہم لوگ تو بڑے بہت زیادہ حساس ہے کہ کسی کا اچھا بول سن کے جی جھول اٹھتا ہے اور کسی کی غلط پیانی سنتے ہیں وہ دن اس طرح مجھا جاتا ہے جس طرح خزاں کے موسم میں پھول مرجھا جاتے ہیں میرے جی مجھے خیال آیا اللہ سو تو علی نم میں ہے جانتا ہے کہ یہ کتنے بد بخش جھوٹے اور ہم پہ انزام لگاتے ہیں یہ دیکھ دے گا اور بدبخت خود وہ ہے جنہوں نے دیکھ دیا ہوا ہے اور کبھی ہم سیت کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی حق کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی زلینجا کی چوکھٹ پہ بیچا اور کبھی سلا سیلا کی چوکھٹ پہ بیچا کبھی ہلویوں کی چوکھٹ پہ بیچا اور ایک ملا کل تک کہتا تھا الیکشن حرام اور انتخابات میں حصہ لینا جرم وہ حصہ لے مو جب انتخاب کا موقع آیا تو سب سے بڑا ساگرن بن کر سب سے پہلے ہم حصہ لے رہا تھا ہم نے وہ دیکھے ہم نے کہا اللہ کی بت جانتا ہے بیٹے ہوئے تم کو ہم تو کہتے ہیں انہیں کے سربرداری اس سوالات میں لکھا کہ آپ نظامت کو اپنی سہرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور جاگلے کائنات کا کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی نازما نہ لکھا اور تم نہیں جانتے اس وقت پاکستان میں نہیں اور تم وہ ہے جن کو اپنے گھر کا پڑوسی بھی نہیں جانتے تم ہمیں پہنے دیتے ہو ہم وہ ہیں کہ کعبے کا رب گیا ہے اس وقت کو نغرب اور فلال جلوس کی کوئی بستی آتی نہیں جو اسماعیل شہید کے پوتے اسی کو نہیں جانتی ہے نہیں سکے یقین نہیں آتا تو مر کے اے لو ایک عام ابراہیم گنازہ پڑھانے کے لیے رکھا ہوا تھا نا وہ بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے اب جنازہ بھی کسی کو کرائے پہ لے کے پڑھانا شرم نہیں آتی بات کرتے ہیں تو میں نے پہلے کعبہ میں بیٹھے ہوئے اچانک میرے جینے خیال آ گیا میں نے کہا اللہ تم اور مجھے بات سرو یہ بس وقت جانتا ہے جان مال عزت جوانی قلم کی پلانائی زبان کی زبانیاں اللہ سب کچھ چھوڑا ہے تیرے مسلک کے لیے تیرے دین کے لیے اور آج یہ جہر ملوانے اور کوئی ٹولوں پر تاجر یہ نہیں کر سکتا کہ چلانے نے کہا یہ ع کا بندہ بیٹھا ہوا مجھ کو پوچھ کے بیٹھا تھا پولیس والے بیٹھے جاؤ اخبار مریض بیٹھے لکھو آج اشارہ کردوں میرے ابرائے اشارے ابرو پہ کئی عبدے میرے جوتے پہ رکھے جا سکتے ہیں اور آج اس جیل حق کی حکومت سے کہتا ہوں میں ایک فقیر ہوں جس کے دروازے پہ رات کی تاریکیوں میں چھپ کر وزیر آ کے دستک دیتے ہیں ہمیں کسرت ہے ہمیں معاف کر کرتے دم کی چوٹ کرتا ہوں تم کو جن کو چوڑا چمارنے جانتے تم بھی بات کرتے ہیں بولو تو میرے دل میں خیال آیا خدا کی قسم ہے کام کی طرف نگاہ اٹھی اچانک ہوا کا جھونکا آیا مجھے نیند آ گئی اور نیم, بھی، نیم نیم ویسے بھی بیٹھا ہوا آدمی کیسے چھپتا ہے میں نے دیکھا میرے کان میں کوئی کہہ رہا ہے بڑی سے بڑی سزا تو موت ہی ہو سکتی ہے نا مر جائیں گے چھوٹ جائیں گے اور انہوں نام اخبار کے سفا کے عمل پہ چھپتا اور پوری کائنات سے کچھ کو دوڑے کے لیے درخواست دیا ہے یہ اچھا ہے کہ روز پڑے روز مرے کہ ایک دن مر جائیں تو اچھا ہے یہ روز کا مرنا روز کا مرنا اور اسی کو کسی صاحب نے کہا تھا روز سیتا ہوں روز مرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں ذرا دیکھو تو صحیح دیوانوں کے جلسے سے دروازے میں جلسہ کیا کہا کہاں کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے وہ جانتا تھا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا اپنی ذات کے لیے ہوتا تو کسی سیاسی جماعت میں ہوتے ان کی چاکری اختیار کی ہے جن میں رہ کے کبھی اقتدار مل سکتا جانتا تھا آسمان والا پجرا والا کیا. میں جلسہ کیا خیال کوٹ میں جلسہ کیا ٹوکاروں میں باب آپ اتنا دوستہ کبھی ہوا اکاڑے میں گفتہ کیا سیاح چھوڑے میں گفتہ کیا روز مرے اور اب انسان لوگ آج یہاں جن کا ہو تین کو کنوی میں روز مرنا اور کچھ بیان حق کو جا کے کہیں گے ہم نے تو ہے گھر گھر کے سامنے روز روز مرو او اور پتوش دن پر ہمیں پانی کے پیا کے ہیں اور انسان اللہ اور انسان اللہ اور انسان اللہ انسان اللہ پہ چھا جانے تھے اور داطل کو دبا جانے تھے اور داطل سے ٹکرا جانے تھے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی اور میری آواز میں آواز بلا کے جوانوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ان نہیں سرو تجھے پڑی ہے کہ جا سنا پیارے پی کو ہماری بتیاں کوئی ان کو جا کے کہے تو صحیح ان نوجوانوں نے ویسے نہیں مانا اور کابے کے رق کی قسم میں ان جوانوں کو بھی جانتا ہوں جن کے ماں نے کہا مت جاؤ ان کو ڈروایا گیا کہ انہیں جی نامہ مروانے گا اور ان نوجوانوں کو میرا سلام نے کہا تھا مروائے گا تو ہم کے نام پر مروائے گا اپنے لیے نہیں مروائے گا اور مروائے گا تو نیم اندر نہیں ہے خود این کتار کے ساتھ کرتا رہے گا وہ کا غلام ہے ہم اس کے پیچھے ہوں گے گولی کھانے کے لیے وہ ہم سے آگے ہوگا کا فیصلہ کرنے کے لیے ان شاء اللہ اکتوبر کو وہاں بھی جلسہ ہو رہا ہے چوبیس کو فیصلہ باد میں ہو رہا ہے ستارہ کو شاہیوان میں ہو رہا ہے ہم کو چھ چھ مہینے تیاری کی ضرورت نہیں اور کابے کے رب کی قسم ہے پاکستان کے کسی شہر میں کہہ لو میں صرف <تصفيق> ان شاء اللہ اور بولو ان شاء اللہ اور جہاں جہاں کے آئے ہو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو کے نہیں ان شاء اللہ کی ختم نبوت کو بیچو اور میں نے ابو اس کی چادر سرکار کو بیچا اور بتلاؤ رسول اللہ کو کیا جواب دو گے اور رسول اللہ رسول اللہ کے بیٹے میاں نظیر حسین کو کیا جواب دو گے وہ کہے گا میں نے دہلی میں پتھر کھا کے محمد کی کو زندہ کیا اپنے سر پہ چوکرے اٹھا کے محمد کی سنت زندہ کیا اور تم نے کنوینر شپ پہ محمد کی آبروں کو بھیجتا تھا فادر ہی اور تم نے کنوینر شپ پہ اور قیامت کے دن خلا اللہ کو کیا جواب دو گے جس کے سر کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے تو کہتے وار کیا گیا اور اس کی اوپر گری دربت کاری بڑی سر کا ٹکڑا گرنے سے پہلے سر دی اور بڑی ہلامہ گرا تو مسکرا کے کہنے لگے ہمامے پبلک تو کچھ نہیں کہ رب کی بارگاہ میں سنا اللہ کی گردن سے پہلے کٹ گئی ہے لا اور, لا اور ان کے بدکار ساتھی مولوی بدکار, مسجدوں میں بدکاری کر کرنے والے آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے تو تم ان کے سامنے آتے ہو اللہ کے فضل و کرم سے تم جیسے بدکاروں کو بھی داڑھی ناپنے کے لیے سٹے تو مل جاتے ہیں ان کے اخلاق پہ چندا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی اللہ کے فضل وم سے ہم لوگ اور گو کعبے کے آسمان کی قسم ہے اس درتی کے رب کی قسم ہے نہ کسی عزت کو ہم سے کوئی شکوا ہے نہ آبرو کو ہم سے کوئی شکایت ہے سنو نہ کسی کا لال چھینا نہ کسی کی آبروں چھینی تم لال کے بھی ڈاکو تم آبروں کو بھی رٹیرے اور مسجدوں کو کیا کر نزار ڈاک شبد تنگا کجا کجا نے ہم اور کنوینر شپ پہ بیچنے والا میں امریکہ میں تھا تبلیغی دورے پر اور امریکہ کی ایک آخری ریاست میں اور وہاں کینیڈا کے دوست آئے اجنبی زبان اجنبی چہرے اجنبی صورت اجنبی گفتار اجنبی لفتار اجنبی نہ میری قوم کے نہ میرے ہم سبن نہ میری شکل کے نہ میرے واقف لوگوں نے پوچھا کہاں آئے ہو کہہ کینڈے سنا ہے لاہور سے سامنے لائی ظہیر آیا اس کی تقریر سننے آئے ہیں اور اس کو دعوت دینے آئے ہیں کہ کینیڈا آئے کینیڈا کے مسلمان اس کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھائے ہوئے سنو کنوینر شپ پہ مسلک بیچنے والو سن لو سی آئی ڈی والو لکھ لو اخبار نوی کو نوٹ کر لو ایک طرف کنوینرشپ کا مطلب بیچنے والے اور ایک طرف یہ فقیر ہیں کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ہے زیال حس تاج بھی لے آؤ اور اسلام آباد کی کرسی بھی لے آؤ جلیزوں کی وزارت بھی لے آؤ کعبے کے رب کی قسم ہے اپنے مفلت کے مقابلے میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے ہو جائے گا سکھا شریعت بن جائے گی سارے اکٹھے ہو گئے اور میں آیا حفتاب میں چھپے مضمون نواز میں چھپے اور میرے اپنوں کا مجمع ہے میں نے کبھی برسر عام یہ بات نہیں کہی اپنوں میں کہتا ہوں جماعت اسلامی نے مضمون لکھوائے اہل ابھی بھی کی ہمارے ساتھ دیوبندی بھی بریل بھی, بھی, بھی, بھی, بھی. لوگوں نے مجھ سے پوچھا اب کیا ہوگا ہم نے کہا کیا بات ہے کینگے ستارے نہیں چلے گئے ستارے بھی نہیں ستارے ہم نے کہا لاکھ ستارے ہر طرف اور ظلمت شب جہاں جہاں لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں ایک طلوع میں آفتاب چمن سہر سہر سنو ہم حق کی آواز سرا کو گنا نہیں کرتے بندوں کو تولا کرتے ہیں ایک آواز بلند ہوئی ایمانوں میں سننے آ گئے بڑی بڑی جماعتیں جو کہتے تھے کہ سب مانگ گئے تھان لائی ظہیر کے دروازے پہ دستک دینے لگے گئے تم بھی لون جاؤ سب مان گئے میں نے کہا مجھ کو منوانا ہے تو میرے رب کو منواؤ میرے محمت کو منواؤ میں محمد کے دن کو چھوڑ کر تمہاری مزا کے لیے اپنے مسلط پہ بٹا لگا سکتا اور لوگوں آج بھی بہت کچھ چاہتا تھا کہنے کو لیکن وقت کم ہے ادان ہونے والی ہے رات کو ختاب عام ہوگا انشاءاللہ رات کو تقریر بولنے کوئی نہیں سارے کو رات کو تقریر سارے یہاں بیٹھے بولو سارے یہاں سارے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو سارے بیٹھے رات کو مفصل بات ہوگی لیکن میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ ذاتی باتیں کرنا ہوں اے یو فورس کے جوانو آج اس کیمپ سے یہ ہم لے کے جانا ہے سنو آج یہ دعوت جو تم نے اپنائی ہے اپنے رب سے یہ وعدہ کرنا ہے اللہ یہ تنظیم جو ہم نے بنائی تیرے لیے بنائی یہ تنظیم کس کے لیے بنائی اور اللہ کے لیے کوئی کام کرنے والا کام سے پیچھے ہٹا کرتا اللہ کے نام پر کام کرنے والا کام سے پیچھے ہٹا کرتا ہٹنا نہیں کام بڑھانا کیسے سنو آج کچھ میرے بچے تقریریں کر کریں کچھ بھائی آج وہ لوگ کہہ سکتے ہیں اس نے بندر بانٹ کر لیا کچھ بھائیوں کو دے دیا ہے, کچھ بچوں کو دے دیا لیکن میرا سرمایا یہی ہے میں کبھی اتنی دیر نہیں بیٹھا آج میرا جی خوش ہو رہا تھا محمد آزم کی تقریر سن کے قاضی اسلم کی تقریر سن کے ساجد میر کی تقریر سن کے ارشاد الحق افری کی تقریر سن کے اور اپنے مہمان نو ابراہیم کمیر پوری کی تقریب سن کے اور اپنے ساتھی اپنے بچوں کی تقریریں سن کے لیکن کچھ لے کے جاؤ دعوت پھیلانی کیسے رہے ہر ہر محلہ تقسیم کرو ایک ایک محلہ اپنے علاقے میں دائیں طرف بائیں طرف دیکھو جہاں جہاں رو ملت کے مقدر کا ستارہ ہم قدر کرنے والے ہیں بابا ہم قدر کرنے والے ہیں ہم قدر کرنے والے ہیں یہ ساتھی گواہ ہے کہ ہم نے چلی اپنے ساتھیوں سے بے وفائی اور جو رب سے بے وفائی نہیں کرتا وہ ساتھیوں سے بھی بے وفائی جو اللہ کا وفادار نہیں اس سے یاروں کا وفادار کافی سنو لو اپنی دعوت کو عام کروں اور آخری سبق یاد رکھو کوئی دوست کسی دوست سے اختلاف نہ کرے کوئی دوست کسی دوست سے اختلاف جس کے خلاف ستما ہو مرکز کو لکھے مرکز اس کی اصلاح کے لیے اپنے جو ہے نمائندے بھیجے شیطان کے ہتکندے اللہ کی قسم ہے آج جتنا شیطان پریشان ہے اتنا کوئی نہیں کیوں نیا کہ سوچ رہے ہو سب اے منڈے ہو گئے نینے منڈے اور سن لو آج میرا بھی تم سے ایک وعدہ ہے تم نے بھی وعدہ کرنا ہے میرا بھی وعدہ ہے تم وعدہ کرو کہ پیک نہیں دکھاؤ گے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ نیچے نہ گرانا اللہ پیٹ ہو اور بے وائی دیکھ لو اللہ سے وعدہ ہے بے وائی اور پھر میری بات بھی سن لو میرا وعدہ یہ ہے کہ ساری فکوٹیں تمہارے نبی کا پرچم اونچا کر کے چھوڑوں گا ان تمہارے نبی کا پرچم اونچا اوشکے کا ہوش کے کروش کے, کے, <تصفح> کے تمہارے نبی کا پرچم ساری کائنات کے پرچما سے اونچا اونچا اونچا ہو کے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور دافل کو دبا کے رہیں گے حق کے لیے ٹکرا کے رہیں گے اور میں محمد کا پردم لہرا کے رہیں گے آخر بابا نام الحمدللہ